مارا ڈیز نہیں مارا اسکائپ پہ جو ہے نا وہ کوئی مائک آپ لوگ لے لیں اسکائپ پہ کوئی مائک لے لیں میں ادھر ہی کرتا ہوں اسکائپ پہ کوئی اور مائک لے لیں ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے وہی بات پھر وہ ادھر سب لیٹ ہوتا جائے گا اس طرح کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البو چل رہی ہے کتاب البیو اور آج جو ہمیں سبق پڑھنا ہے وہ ہے باب المراب ہاتھی وقتا باب المراب ہاتھی وقتا اولیا باب مفا کا مستر ہے باب مفا رابہا یوراب ہو مراب ہاتن تو اس کو ماننا ہوتے ہیں نفع دینے کے نفع دینے کے رب ہوں کے معنی نفے کے ہوتے ہیں تو یہ مرابہ ہے اس سے اور تولیہ تولیا کا معنی برابر سرابر کے ہوتے ہیں برابر سرابر ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر معنی ہوتے ہیں بے کے اندر نفع اور نقصان کے اعتبار سے بہ کے اندر نفع اور نقصان کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں نفع اور نقصان کے اعتبار سے نفع نقصان وغیرہ کے حوالے سے کہ اگر چار قسمیں بن جاتی ہیں نمبر ایک ٹھیک ہے مرابہ نمبر دو تولیہ نمبر تین ہوتی ہے مساومہ اور نمبر چار ہوتا ہے وزیا واد عم یا اور ہا وزیا مرابحہ تولیہ مساومہ اور وزیا عمومی طور پہ جو ہم لوگ بے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے مساومہ سوم مساومہ میں نے بتایا تھا نا سوم اعلیٰ سو میں گئی کی جو بات رہی تھی معاملہ کرنا جی مساوا مساوا کسے کہتے ہیں का اول کا ذکر نہ کیا جائے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کہ چیز میں آپ کو پچاس روپئے میں بیچتا ہوں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں مساوما ٹھیک ہے وزیر ایسے یہ مساوہ وزیر تو مساوما کیا ہوتا ہے کہ آپ بیچتے ہیں اور سمان اول کا ذکر نہیں کرتے بس آپس میں جو طے ہو جائے میں کہتا ہوں جی پچاس روپے میں آپ کہہ رہے ہیں جی پینتالیس روپئے میں کرتے کرتے ہم بیچتے ہیں سمان اول کی بات ہی نہیں کی گئی مجھے کتنے کی پڑی ہے کیا ہوا میرا نفع کتنا ہے کیا چیزیں نہیں ہیں یہ ہوتی ہے مساو جو آپس کی معاملہ کرنے سے جو چیز طے ہو جائے سمان وہ طے ہو جائے گا بس اور اول کا ذکر نہ کیا جائے وزیر کسے کہتے ہیں وزیر وزیہ کہتے ہیں کہ جس میں نقصان کے ساتھ بے جائے وزیر جس میں نقصان کے ساتھ بے جاتی ہے پھر ہی مجھے قیمت پڑی تھی سو روپے کے اندر اور میں نے آپ کو بیچ دی نوے روپئے میں جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ دکاندار اپنی چیز نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں چلو یہ جی دس روپے کا نقصان ہی صحیح لیکن نکالو صحیح چیز کو تو بس کے اندر کیا ہو گیا بس کے ساتھ کمی کے ساتھ تو وہ کیا کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مجھے سو روپے کی پڑی ہے دکاندار کہتا بھی ہے بعض دفعہ خیر دکاندار کی باتوں کا تو ہم کو اعتبار نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتا ہے جی مجھے سو روپے کی پڑی ہے لیکن اب وہ جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی گاہک واپس نہ جائے تو جی میں آپ کو نوے روپے کی دینے کو تیار ہوں یہ جی کہتے ہیں سمن اول کی کمی کے ساتھ یہ جی کہتے ہیں وزگیا اب آ جائیں گے اور تولیہ کی طرف مرابہ یہ ہوتا ہے سمنے اول کا ذکر کرتا ہے اور نفے کے ساتھ بیچتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے جی یہ چیز مجھے, مجھے خود پڑی ہے جی پچاس روپے کی آپ سے دو روپیہ نفع لے رہا ہوں باون روپئے کے بیچ رہا ہوں آپ کو دو روپئے نفع لے رہا ہوں آپ سے اس کو کہتے ہیں مرابہ مجھے خود پچاس کی پڑی ہے آپ سے دو روپیہ نفع لے کر باون دی جو ہے کہتے ہیں مرابحہ اور تولیہ یہ ہوتا ہے کہ برابر سرابر برابر سرابر کہتا ہے جی کہ مجھے اپنی پچاس روپے کی پڑی ہے آپ سے کوئی نفع نقصان نہیں آپ کو بھی پچاس روپے کی دے رہا ہوں کسی کہتے ہیں تولیہ ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یعنی تولیہ کیا ہوگا کہ جو پہلے کی صورت جو بھی تھی جتنا پہلے سمند تھا اتنا ہی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں یہ ہوتا ہے कि عام خرید و فروخت جس طرح ہم کرتے ہیں پچاس روپئے کی آپ کو دے رہا ہوں سمند کی بات ہی نہیں ہو گئی ہے بھائی کتنے کی پڑی ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں کہتے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کتاب کتنے کی ہے میں کہتا ہوں یہ پچاس روپئے کی اب کیا کر رہا ہوں یہ بات ہی نہیں چل رہی مجھے جی چالیس کی پڑی ہے ساٹھ کی پڑی ہے پچاسی کی پڑی ہے یہ نہیں کوئی طے ہوا بس میں نے کہا جی پچاس روپے کی بیچ رہا ہوں بس تو یہ کیا مساوہ آپ کہتے نہیں جی پینتالیس کی کر لیتے ہیں جس جو ہماری اپنی ایک بات وہ ہو جائے. اب آ جائیں جی اس کے اوپر باب المرا بہا بتلیا تو مرابا کسے کہیں گے کہ پہلے سمن کے اندر زیادتی کے ساتھ पहले کرنا پہلے سمن کے اندر پہلا سمن کیا جو میں نے کیا تھا کسی سے जो تھا खरीदी جو میں نے خریدی ہے کسی سے پچاس روپئے میں میں پچاس روپے جمع دس روپے نفع رکھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی یہ ساٹھ روپے کی آپ کو بیچتا ہوں مجھے پچاس روپے کی پڑی ہے دس روپے میرا منافع تو میں ساٹھ روپے کی بیچتا ہوں تو پہلا اور وہ آپ کی طرف میں منتقل کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے مربا ہوگا اور پہلا یعنی میں بھی میں منتقل کرتا ہوں آپ کی طرف لیکن پیسہ مان اول کے ساتھ ہی نہ زیادتی کرتا ہوں نہ کمی کرتا ہوں یہ جو ہے اس میں سے جو ہے یہ اس کی تعریف ہے تو ذرا نکل ما ملکه بالعقد الاول بالسمن الاول مع زیادت روح المرابحة تو نکل ما ملکه مرابحة وہ منتقل کرنا ہے نکل ما اس چیز کا مرابحة وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا یہ مالک ہوئے ما ملکه جس چیز کا یہ مالک ہوا ہے الاول الاقد اول کے ساتھ اقد اول کے ساتھ جس چیز کا مالک ہوا ہے اس کو منتقل کرنا ہے کس طرح الاول پہلے سمن کے ساتھ ما زیادہ تیرے بہن نفے کی زیادتی کے ساتھ نفع کی زیادتی کے ساتھ یہ, یہ اس کی تعریف ہے وہ تو اور تولیہ نخلوملی وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا یہ مالک ہوا ہے اقد اول کے ساتھ اول سمن اول کے ساتھ ما من غیر زیادت بغیر کسی کے کے بغیر کسی زیادتی کے یہ تو تھی اس کی تاریخات ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ مرابحہ کہلائے گا عقد اول کے ساتھ اور اس میں جو ہے اب آ گیا جی مرابحہ کن چیزوں میں کیسے مرابہ کب درست ہوگا کب درست نہیں ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک ہوتی ہے مثلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں مسلی اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کیمی وہ کیا تھا مسلی چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کا مثل پایا جاتا ہے اور دوسری چیزیں جو وہ ہوتی ہیں ان کا کوئی مسل نہیں پایا جاتا عرض کیا تھا نا میں نے آپ سے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہاں زباتل اور زوات الامثال جو میں نے بتایا تھا زوات القیلم اور زوات الامثال اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے نہیں یاد تو بتا دیتا ہوں دوبارہ زوات المسال اور زوات القیم زوات الامثال کیا ہوتے ہیں جن کا مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور زوات القیم جس کے اندر تبدیلی پائی جائے میں نے مثال دیکھی آپ کو بکری کی اب دیکھیں ہر بکری دوسری بکری سے چینج ہوتی ہے چاہے وزن ایک جیسا ہو شکل کے اعتبار سے نظر آ رہی ان سب کچھ لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے لیکن ذوات الامثال میں کیا ہوتا ہے وہ سارے جیسے ہوتے ہیں گندم ایک کلو ہوگی تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری بھی گندم ویسی ہی ہوتی ہے اس کو شریعت نے یہ نہیں کیا کہ جی ان کی کوئی ڈفرینس نہیں کیا اس لیے گندم کو گندم کے بدلے بیچیں گے تو ایک کلو گندم اگر دیے تو ایک کلو ہی لیں گے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے یہ نہیں کہیں گے کہ میری دم جو ہے وہ اچھی ہے دوسرا کہیں جی میری یا کوئی اس طرح کہنا تو وہاں پہ شریف نے اعتبار نہیں کیا کھجور ایک کلو دے رہے ہیں تو ایک کلو کھجور لیں گے ٹھیک ہے پھر زوات المسال اور زوات الفیت تو تولیا ہوتے ہیں یہ یہ ہوں گے جن کی مثل پائی جاتی ہو جن کی مثل پائی جاتی ہو ٹھیک ہے نا یعنی اگر ایسی چیز ہے اگر وہ چیز مسری نہیں ہے اس کی اس کی آپ وہ اس کی مقدار کو آپ معلوم نہیں کر سکتے دیکھیے ذرا اس میں سے والا تصح المراب ہاتھوں مرابہ جائز نہیں ہے تویا تو اسے تولیہ بھی جائز نہیں ہے حتی یہاں تک کہ کہ جس کی کہ جو عوض دیا جا رہا ہے, جو ایوز دیا جا رہا ہے حتی ایوز ان چیزوں میں سے ہو مما مم جن کی مثل پائی جاتی ہو جن کی مثل پائی جاتی ہو جن کی مثل پائی جاتی ہو ولابہ تو مرابہ اور تولیہ جائز نہیں ہے حتی یقون عوض یہاں تک جو عوض دیا گیا ہے ان میں سے ہو جن کی مثل پائی جاتی مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ دیکھیں میں نے خریدی میں نے خریدی ہے جی ایک زمین خریدی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں زمین خریدی میں نے اچھا میں نے اس کا بدل جو مما ہتہ یا کوئی مما لہو مسلم جو عوض دے رہا ہوں نا اس کا عوض میں نے دے دیا کہ جی, دو بکریاں دے دی دو بکریاں دے دی آب میں نے زمین خریدی میں نے دو بکریاں دے دی میں نے کہا جی یہ دو بکریاں عوض ہیں اس زمین کا اب کیا ہوا زمین میرے قبضے میں آ میں زمین آپ کو بیچتا ہوں میں زمین آپ کو بیچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی اگر میں تولیہ کی بات کرتا ہوں آسانی کے ساتھ تولیہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ کہتے ہیں جی جی آپ ہمیں بیچ دیں میں کہتا ہوں جی میں نے تو دو بکریاں دے کے خریدا ہے آپ مجھے دو بکریاں دے دیں میں آپ کو یہ زمین دے دیتا ہوں دو بکریاں میں نے دیکھی کے بیچا ہے آپ مجھے دو بکریاں دے دیں تو میں آپ کو مرابہ کر رہا ہوں سمن اول کا ذکر کر رہا ہوں سمن اول دو بکریاں ہیں تو دیکھیں بکریاں زوات المسال میں سے نہیں ہیں زوات الکیم میں سے ہیں آپ جو بھی بکری مجھے دیں گے نا جو بھی بکری دیں گے وہ ان دو بکریوں کی مثل نہیں ہوگی جو میں نے دی ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں مرابہ کرنا جائز نہیں ہے تولیہ کرنا جائز نہیں ہے مرابہ بھی جائز نہیں ہوگی میں کہوں جی دو بکریاں تھیں ذرا تھوڑی سی کمزور سی تھیں آپ مجھے اچھی یہ بکریاں دے رہے ہیں تو میں نفے کے ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں تو ایسا کرنا جائز نہیں کیوں کیونکہ وہ جو چیزیں دی ہیں نا وہ کیا تھیں مشلی چیزیں تھیں ان کی ہم وہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ جی, کیسی تھی؟ ان کو ہم نہیں جانچ سکتے کہ وہ کس قسم کی تھی تو عوض کیا ہونا چاہیے مرابحہ ان چیزوں میں جائز ہے کہ جن کا عوض آپ نے جو دیا ہے وہ جب زوات المسال میں سے نہ ہو بلکہ زوات الامثال میں سے ہو زوات الکیم میں سے نہ ہو مارکیٹ سے وہ چیزیں آسانی کے ساتھ دوسری چیزیں مل سکتی ہیں تو آپ نے اگر گندم دے دی تو گندم کا ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے زوات الم میں سے ہے اس کا تو ٹھیک ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ جی, میں نے کلو گندم دی تھی دو کلو گندم دی تھی تو اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے جی ان کی کیا ہوتی ہے تو آپ مجھے دو کلو گندم دے دیں تو لیا ہو جائے گا دو کلو گندم میں نے دے دی تھی دو کلو گندم آپ مجھے دے دیں تو ہو جائے گا سمجھ میں گئی کہ نہیں سمجھ میں گئی تو ولاس المرابہ تو وہ تو مرابہ اور تولیہ جائز نہیں ہے یہاں تک یقون الوز جو عوض ہو عوز جو میں نے بتایا نا جو عوز میں نے دیا ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے حتہ جو سمن میں نے دی ح یقون الوز ہو عوض ہو مما ماں تھا ان چیزوں میں سے ان چیزوں میں سے مما لہو مسل کہ جن کا مثل پایا جاتا ہو اس چیز میں سے جس کا مثل پایا جاتا ہو تو ایک بکری دوسرے کی مثل نہیں ہوتی ہے لیکن گندم ایک کلو دوسرے کی مثل ہوتی ہے ٹھیک ہے چاول ایک کلو دوسرے کے مثل ہوتے ہیں کھجور ایک کلو زبات المسال اور زبات الکیئم کو یاد رکھنا ہے آپ نے اور میں نے آپ کو بتا دیا نا اس کی وجہ کیا ہوگی اس لیے کہ اگر وہ مسلی نہیں ہے نا مچلی نہیں ہے کیئم میں سے تو ان کا مثل آپ معلوم نہیں کر سکتے اس کی مقدار آپ معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ جو دی گئی ہے وہ کیا تھی کیا کوالٹیز والی تھی تو مرابحہ اور تولیہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے تجالت پائی جائے گی اس سے یہ جائز نہیں ہو ہوگا آگے چلے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تو میں نے خریدی ہوتی ہے پچاس روپے کی ساٹھ روپے کی میں اگر بے کرتے وقت لیکن جب میں نے دکان میں کپڑا لایا ہوں مجھے ایک گز کپڑا پڑ رہا تھا جی پچاس روپے کے اندر میں نے خریدا تھا لیکن منتقل کرنے کا خرچہ بھی ہوا ہے میں نے کپڑے کے اور رنگوایا بھی ہے میں نے اس کے اوپر بجلی کا بھی میرا خرچہ ہے ساری چیزیں وہ ہیں تو اب میں جب بے کروں تو میں کیا کہوں گا کہ جی میں نے پچاس روپے کی خریدی ہے میں آپ کو ساٹھ روپے کی دے رہا ہوں پچاس روپے کی خریدی آپ کو ساٹھ روپے کی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے سب خرچے لگا کے پچاس روپے کی پڑی تھی سمجھے سارے خرچے جسا ہوتا ہے نا دکاندار کہتا ہے جی میں اپنا صرف دس روپئے نفع رکھ رہا ہوں میری اپنی قیمتیں خرید جو ہے اتنی ہے دس روپئے میں نفع رکھ رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ جی وہ قیمت اپنی قیمت کا بتا کے لیکن ہو سکتا ہے یہ خرچے اس کو دس روپئے پڑ رہے ہیں پورے سے پورے, پورے ایک تو یہ ہے کہ اپنی قیمتیں وہ بتا کے ایک یہ ہے کہ مجھے کتنے کی پڑی ہے سب خرچے لگا کے مجھے پڑی ہے جی سارے خرچے لگا کے پڑ گئی تھی جی سمجھے پچپن روپے کی پچپن روپئے کی اور میں بیگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں صرف پانچ روپے نفع رکھ رہا ہوں اپنا پانچ روپئے نفع رکھ رہا ہوں مجھے پچپن کی پڑی ہے میں نے پچپن کی خریدی نہیں ہے میں یوں کہہ سکتا خریدی تو میں نے کی تھی خریدی میں نے کی تھی جیسے اگر دکاندار بعد اگر کہتے ہیں جی اپنا پانچ روپئے نفع رکھ رہے ہیں میری اپنا جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے صرف پانچ روپئے ہو رہے تو دونوں طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے خریدی کتنی کی ہے تو اس میں اصل قیمت بتانی پڑے گی جھوٹ نہ بتائے پھر یا اگر وہ یوں کہتا ہے کہ جی مجھے خود اتنے کی پڑ رہی ہے تو آپ سے صرف پانچ روپے نفع لے رہا ہوں ذرا جائز ہے اضافہ کر دے گا؟ اضافہ کیا کس کا راس راسلم راس مال کے اندر یعنی جتنے کی وہ تھی اجرت القسارے دھوبی کی اجرت بھائی کپڑا تھا نا اس دھلوایا بھی ہے نا اس نے لنڈے کا کپڑا خریدا لنڈے کا کپڑا خریدا دھوبی سے دھلوایا اب کہتا ہے جی آپ آتے ہیں میں کہتا ہوں جی مجھے پچاس روپے کی شرٹ تھی پانچ سو اس کے دھلوانے کے لگ گئے تو میں کہتا ہوں جی مجھے پچپن روپئے کی پڑی ہے تو ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں آپ کو ساٹھ کی ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو مجھے پچپن کی پڑی ہے میں یہ نہیں کہوں گا جی پچاس کی میں نے خرید, میں نے بچپن کی خریدی ہے پچپن کی خریدی نہیں تھی میں نے پچاس ہی خریدی تھی پانچ روپئے میں نے دھو بھی تو میں کہتا ہوں جی یا تو میں یوں کہہ دوں کہ کی خریدی تھی سے نفع لے رہا ہوں روپے نفع لے رہا ہوں میں نہیں سے وہ کر رہا ہوں کی خریدی تھی آپ سے, آپ کو روپے کی بیچتا ہوں جی, میں یوں کہہ سکتا ہوں جی, مجھے خود کی پڑی ہے صرف پانچ روپے آپ سے نفع لے رہا ہوں تو جائزہ میں یوز یوزیف علا راس المال ہے. جائز ہے اضافہ کر دے راس المال میں اجرت القسار دھوبی کی اجرت و سباق سباغ کسے کہتے ہیں رنگ ریز رنگنے والا کپڑا تھا اس کو رنگوایا تو میں کہتا ہوں جی کہ مجھے خود پچپن کی پڑ رہی ہے پچاس کی تھی پانچ روپے رنگ پہ پڑے تھے تو اجرت سبباق کی اجرت بھی اس میں شامل کرنا جائز ہے و تراز کپڑوں کے اوپر بیل بیل بوٹے بیل بوٹے وغیرہ جو بناتے ہیں نا تراس کڑھائی چڑھائی جو کرواتے ہیں کڑھائی چڑھائی کڑھائی کروا دی تو تراس بیل بیل بوٹے بنانے والے جو ہیں بیل بوٹے بنانے والے و تراس ان کی وجہ ول فتل فتل لیس وغیرہ لگوانا ٹھیک لیس وغیرہ جو لگواتے ہیں جی لیس لگوالی کپڑے ارد گرد وہ بھی اس کو بھی شامل کر لیتا ہے جی مجھے پچاس روپے کی پڑ گئی ہے لیس لگوائی تھی اس میں دس روپے کی ٹھیک جی ہے ایسے ہی نیلا راس اجرت القسار و سباغ ٹھیک ہے نا اور کیا اجرتا ہمل تعام وہ اجرتا ہمل تعام یوزیفہ الا را سلم اجرتا حمل تعامغ کو اٹھانے کی اجرت غلے کو اٹھانے کی اجرت گندم خرید کے لایا تھا جی پچاس روپے کلو کے حساب سے لیکن جب گاڑی کا کرایہ شرایہ نکال کے سب کچھ لایا تو اب اس کو پڑ رہی تھی پچپن کی تو کہتا ہے جی مجھے خود کلو گندم پچپن کی پڑ رہی ہے تو میں آپ کو کیسے پچپن سے کم دے سکتا ہوں تو ایک روپیہ مجھے آپ نفع دے دیں تو میں چھپن کی آپ کو بیچتا ہوں نا تو وہ جو تھا غلے کو اٹھانے کی اجرت بھی شامل کر سکتا ہے اچھا جی کیا کہے گا کیا وہ یقولو اور وہ یہ کہے گا کاما علیہ بھی مجھے اتنے کی پڑی ہے کاما علیہ بھی مجھے اتنے کی پڑی ہے ولا یقول اشترعی تہوک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خریدی اتنے کی ہے ٹھیک ہے مثلاً خریدی تو اس نے پچاس روپے کی تھی پانچ روپے اس میں اور خرچے آگے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے پچپن روپے کی خریدی ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پچپن کی خریدی ہے کیوں وہ جھوٹ ہوگا خریدی تو اس نے پچاس کی تھی تو اگر پچپن کا ہی ذکر کرنا چاہتا ہے تو کیسے بولے مجھے پچپن کی پڑی ہے ٹھیک ہے وہ یقول و اتنے کی پڑی ہے ولا یقول و اشترعی تو بی کزا یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو جائے گی بات ساری جو ہے اس میں سے اچھا اب مرابہ کتنے کا کر سکتا ہے مرابہ جتنے کا کرنا چاہے کہتا جی مجھے سو روپے کی پڑی ہے میں آپ سے دو, دو سو روپے نفع لے رہا ہوں تین سو روپئے کی حد تو کوئی نہیں ہے دو سو روپئے آپ سے نفع لے رہا ہوں تین سو روپے آپ سے نفع لے رہا ہوں ہزار روپے آپ کا نفع لے رہا ہوں ٹھیک ہے جو سمنے اول کا ذکر جب ہو جاتا ہے اس کے بعد زمینوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے جی آپ کو آپ نے خود قطع جی میں نے دو لاکھ کی خریدی تھی آپ کو میں بیچتا ہوں دس لاکھ کی सलाखी बेचता हूं तो वो करते हैं उसमें कोई ऐसी वो नहीं है ठीक है तो ये आज इतना है। बाकी क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है तो बस आज इतना ही कर लेते हैं वरना मेरा था इरादा ज्यादा ही हो जाए लेकिन क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है اس لیے یہ جو ہے بس آج اتنا ہی کر لیتے ہیں اگر آگے چلا وہ پڑھ لیں گے خیانت کا اگر پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ عمومی طور پہ ہمارے ساتھ دکاندار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی ہم نے اتنے کا کیا فلاں کیا بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں تو دھوکہ دے گئے تو اب چکر کیا ہوگا مرابحہ کے اندر تولیہ کے اندر کیا ان کے ساتھ اور بڑے مزے کی آگے باتیں آ رہی ہیں آج کل کے حوالے سے بھی کہ قبضہ کرنے کی شرط کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ساری چیزیں وغیرہ اور آگے جتنا بھی ہے دونوں بڑے آگے ساری چیزیں بڑی مزے کی آ رہی ہیں ربا کباب ہے سلم کا باب ہے سرف باب ہے کتاب الرحان ہے جا رہے اور یہ سارے ٹھیک ہے چلیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام میں خرید